رسول اللہ یا جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں وہ بن انا سے یقول و عام بلّہ بل یوم آخر کال <مومنين> تو ہے اور ظاہر بات ہے ایک ہمارے ہاں کی زبان جو تھی ہریانہ کی زبان اس کی ایک کہاوت ہے یہ ہندی لہجے میں کہ تھوتھا چنا باجے گھنا ویسے بھی عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے تو جن لوگوں کے دنوں میں ایمان نہیں تھا وہ اپنے ایمانی جذبات کا اظہار بڑے شبدو مت سے کرتے تھے بڑے دعوے ہر موقع آئے گا تو ثابت ہو جائے گا کہ کون کس درجے جو ہے سرفروشی کرنے والا ہے بڑھ چڑھ کر جو ہے دعوے کرنا اپنے ایمان کے اور جذبات ایمانی کے یہ سارے دعوے ان کے ہاں زیادہ تھے جن کے ہاں وہ گہرائی تھی وہ تو سکوت جو ہے وہ در حقیقت گہرائی کا غماز ہوتا ہے کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے جس کے اندر جتنی گہرائی ہوتی ہے اتنی ہی پھر وہ،, وہ بڑ بولا انداز اس کا نہیں ہوتا بلکہ اس میں سکوت اور سکون کی کیفیت ہوتی ہے یہ لوگ وہ تھے کہ جو اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کر رہے ہیں اپنے جوش کا اپنے جذبات کا لہٰذا فرمایا لما تقول و لالا تفلون کبورا مقتن انتقول و بالا تفلون یہاں لفظ مقت کو سمجھ لیجیے مقت در حقیقت ناراضگی کی وہ انتہا ہے جس میں بیزاری کا انصر شامل ہو جائے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ناراضگی کا ایک درجہ وہ جس میں آپ کو غصہ آتا ہے آپ غصے کا اظہار کرتے ہیں یہ درجہ جو ہے در حقیقت اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اس شخص سے کوئی توقع اچھی تھی آپ توقع کسی اور کام کی کر رہے تھے اس نے کام کوئی اور کیا ہے جب توقع ہی اٹھ گئی غالب کیا کسی کا گلا کرے کوئی اگر توقع ختم ہو جائے تو اب گلا نہیں ہوتا اب شکوا نہیں ہوتا لیکن جب تک توقع رہتی ہے گلا شکوا اور غصہ اسی پر آتا ہے جس سے کوئی اچھی توقع تھی جس سے آپ امید رکھتے تھے اس نے کوئی آپ کی بالکل امید کے بڑک طرز عمل اختیار کیا غصہ آئے گا لیکن اس غصے کے بعد کی ایک کیفیت ہوتی ہے جس کو آپ کہیں گے بیزاری شدید آدمی تذکرہ بھی پسند نہیں کرتا اس کی طرف رخ کرنا پسند نہیں کرتا اس سے خطاب کرنا اسے گوارا نہیں ہوتا یہ بیزاری جو ہے یہ لفظ مقد قرآن مجید میں جو لفظ آیا ہے دو جگہ پر جو اس کا استعمال ہے اس کے حوالے سے اس لفظ کی جو اصل کیفیت ہے جو اس کی روح ہے اس پر روشنی پڑتی ہے عرب اب میں ایک بہت ہی گناونا رواج تھا چونکہ فرض کیجئے کوئی شخص شسفوت ہوا ہے اس کی پانچ چھ بیویاں تھیں اب بیٹا فرض کیجئے ایک ہے یا دو ہے وہ کسی ایک ہی بیوی سے ہے وہ باقی جو ہے مائیں اس کی سوتےلی وہ ان سے نکاح کر لیتے تھے یا بغیر نکاح وہ اپنے گھر میں ڈال لیتے تھے یہ بڑا گھناونا ان کا طرز عمل تھا کہ باپ کی منکوہا خاتون کو عورت کو وہ اپنی بیوی بنا لے اور اپنے حرم میں ڈال لے یا اس کے ساتھ نکاح کر لے اس کو نکاح مقت کہتے تھے بہرحال فطرت انسانی یہ کرتی ہے تو وہ بھی کہتے تھے رواج تو تھا ان کے ہاں لیکن نکاح مقت کے بڑا برا گھناؤنا نکاح ہے یہ قرآن مجید میں بھی یہ لفظ آیا ہے سورہ نشا کی آیت نمبر 22 میں جہاں فرمایا گیا کہ مت نکاح کرو ان سے جن سے کہ تمہارے باپوں نے نکاح کیا تھا اور اس کے بعد فرمائے نہو کا نہ فاحشتم وقتا وسا سبیرہ یہ تو بڑی ہی بے حیائی کی بات ہے بڑی بےزاری کی بلکہ یہاں پر لفظی ترجمہ اس کا گھناؤنا پن کیا جائے بڑی گناونی بات ہے اور بہت برا راستہ ہے دوسرا یہ مقام جو سورہ الغافر میں آیا ہے یا سورہ مومن بھی اس کا نام ہے سورہ غافر بھی نام ہے اس میں جب جہنم میں لوگ جو عذاب میں مبتلا ہوں گے اور وہ فریادیں کریں گے نالا شیون کریں گے اس وقت جو ان کی کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے وجود سے بیزار ہوں گے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اب ایک موت نہ مانگو اب ودو سبورن کثیرہ اس لیے کہ موت تو اب آئے گی نہیں اب تو یہ کہ ہر لمحہ موت تمہیں مانگنی پڑے گی اور موت آئے گی لیکن مرو گے نہیں وما ہوا بے میت موت ہر طرف سے آتی نظر آئے گی لیکن موت نہیں آئے گی تم ملا یمو تو ولا يحيا اس وقت جو ان لوگوں کی کیفیت ہوگی تو ان سے کہا جائے گا ان لذی نفرو یونادو نہ اکبر و مکت کو منفوسکو استدا نہ فت اکفرون فرشتے ان سے کہیں گے کہ آج جو تمہیں بیزاری ہو رہی ہے اپنے وجود سے اللہ کی بیزاری اس سے بھی بڑھ کر تھی اس وقت جب کہ تمہیں ایمان کی طرف بلایا جا رہا تھا اور تم کفر کے روش اختیار کر رہے تھے یہ آج جو تمہیں بیزاری اپنے آپ سے ہو رہی ہے اکمروں میں مکتے کم اللہ کی اس وقت ہی بیزاری جبکہ اللہ کا ایک بندہ تمہیں ایمان کی دعوت دے رہا تھا لیکن تم بجائے اس کے کہ اس کی دعوت پر لبیک کہو ایمان لاؤ اپنے باطن کو ایمان نور ایمان سے منور کرو تم کفر اور ضلعت اور گمراہی کے اندھیروں کی طرف دوڑ رہے تھے تو اللہ کی بیزاری اس وقت جو تم سے تھی وہ اس بیزاری سے کہیں بڑھ کر ہے کہ جو آج بیزاری تمہیں اپنے اپنے وجود سے ہو رہی وہ لفظ جو یہاں استعمال ہوا قبورا مختر اند اللہ اب اس سے زیادہ ایمفیس اس سے زیادہ تاکید اس سے زیادہ زجر اس سے زیادہ جھجوڑنے کا انداز ممکن نہیں کہ بڑے بڑے دعوے ہوں قول بڑے اونچے ہوں عمل جو ہے اس کے برعکس ہو قبورا مختر اند اللہ یہ نہ سمجھو کہ تمہیں اپنے دعوی اور بڑے بڑے جو بھی تمہارے بول ہیں ان سے اللہ کے ہاں کچھ مل جائے گا کوئی کریڈٹ تمہیں حاصل ہو جائے گا بلکہ ڈسکریڈ ہے اللہ کے غصے کو بھڑکانے والی ہے یہ بات اس کے اندر بیزاری کی کیفیت پیدا کرنے والی ہے یہ بات کہ تم کہو وہ جو کچھ کہ تم کر نہیں رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے اب اس کے بعد چوتھی آیت میں وہ بات میں ایک معیار کے طور پر سامنے لے آئی گئی اگر اللہ پر ایمان ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے عشق رسول کا دعویٰ ہے تو جان لو کہ اللہ کے ہاں کون محبوب ہے کون پسندیدہ ہے ان اللہ یوحب الزین لونفی سبھی لی سفن کا نہم بنیادم مرسوس یہ وہ انداز ہے علامہ اقبال نے بہت سے اسالیب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن حکیم سے مستعار لیے ہیں اور ان کے کلام میں جو ایک تاثیر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک حصہ اس کا بھی داخل ہے کہ قرآن مجید کے اسالیب کو انہوں نے اپنے کلام میں جس کر لیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے لیے وہ اسلوب جو ہے وہ بہت زیادہ ان کو حرکت میں لانے والا اور موو کرنے والا ہے وہ شیر زرا یاد کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمنگ ان اللہ یحب النظین یو قاتل فی سبھی سفن کا نہم بلیادم مرسوس معیار ہے جو معین کر دیا گیا یہ جو غالب نے کہا ہے کہ جس کو ہو جانو دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اچھی طرح سوچ سمجھ کر دعوی ایمان کا کرو اچھی طرح سوچ سمجھ کر اس وادی میں قدم رکھو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے کان کھول کر تمہیں بتا دینا چاہتا ہے کہ اس کے یہاں معیار کیا ہے اسے کون مطلوب ہے اسے کون بندے محبوب ہیں اسے کن سے محبت ہے اس نے اپنا معیار معین کر دیا جیسے کہ قرآن مجید نے بالکل آغاز میں مدنی دور کے آغاز میں کہہ دیا تھا ولا نبل ون نقم شعیم منل خوف من نقص منل المال کان کھول کر سن لو جس وادی میں تم قدم رکھ رہے ہو اس میں قدم قدم پر امتحان آئیں گے ہم تمہیں لازمن لازم گے بھوک سے فکر و فاقہ سے نقصانات سے جانی و مالی جو ہے نقصانات سے طرح طرح کے امتحانات آئیں گے اسی طریقے سے یہاں بھی ان اللہ کا نفی سبی لہی اللہ کو تو محبوب اپنے وہ بندے ہیں اب یہاں پر بھی در حقیقت اس میں ایک معیار معین ہو رہا ہے ہمارے ہاں جو بھی تصورات ہیں جو دین نے مذہب کی شکل اختیار کی سارا زور عبادات پر آیا عبادات میں فرائض جو ہیں وہ تو بہت ہی وہ سمجھیے کہ ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی اصل تو اہمیت نوافل کی ہو گئی نوافل کے امبار کے امبار اور ذکر کے اور ان بھی جو شغل ہے مختلف ان کا جو ہے ایک لمبا تو ہے اور اس مقام کو سمجھا جاتا ہے بلند ترین مقام سب سے اونچا مقام مقام محبوبیت قرآن نے بالکل برس میں یار دیا محبوب اللہ کا کون ہے وہ کہ جو جان ہتیلی پر رکھ کر اللہ کے دین کے لیے میدان میں آتا ہے یہ ہے محبوبیت کا مقام باقی جو اور چیزیں ہیں جیسے کہ بہرحال یعنی اللہ کے نیک بندوں سے کرامات کا ظہور بھی ہوتا ہے لیکن یہ کرامات جو ہے کوئی معیار نہیں ہے اصل یہ شے نہیں ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان لگے اور اس کو اپنا مطلوب و مقصود بنائے اصل شے کیا ہے جس کو کہ ہدف کے طور پر سامنے رکھے آدمی ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے کوئی اپنے سامنے جو ہے وہ آخری منزل رکھتا ہے وہاں پہنچنا چاہتا ہے تو اس منزل کو معین کر لیجیے کہ اصل میں اسلام جس راستے پر آپ کو چلانا چاہتا ہے قرآن جس راستے کی دعوت دے رہا ہے اس کا ترین مقام یہ ہے ان اند الزیم فی سبھی لفن خاندہ بنیاد ام مرسوس چاہے اب اسلام کے دشمن جو ہے انہیں آیات کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے دنیا میں چنانچہ گلیڈسٹن جو کہ برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اس نے اپنے پارلیمنٹ میں قرآن مجید لہرا کہا تھا جب تک یہ کتاب دنیا میں عمل قائم نہیں ہو سکتا یہ تو قتال اور جنگ اس کے لئے ترغیب دیتی رہتی ہے یہ کتاب جو ہے یہ تو دنیا کے اندر خوریزی برقرار رکھے گی کچھ عرصہ ہوا ہے کلکتے کی بھی ایک ریٹ جو ہے وہ داخل کی گئی تھی کلکتہ ہائی کورٹ میں کہ اس کتاب کو بین کیا جائے قرآن مجید کو بین کیا جائے ہندوستان میں اس لیے کہ یہ تو خوریزی کی تلقین کرتی ہے یہ تو خون بہانے کو جو ہے ایک اعلیٰ ورچو قرار دیتی تو بہرحال اس میں جو بھی ان کے مغالطے ہیں ان کو رفع کرنا اپنی جگہ پر ایک ضرورت ہے کہ یہ جہاد کا ایک بیس کیا ہے جہاد کا اصل جو ہے مفہوم کیا ہے قتال کس مرحلے پر جا کر اس کی اجازت ہے اور قتال کی شرائط کیا ہے جیسے کہ کل بھی میں نے جمعے میں بیان کیا کہ آج کل جو ہمارے ہاں ٹیرورسٹ ایکٹیویٹی ہے اس کو جہاد فی سبیل اللہ کا نام دے کر درحقیقت جہاد کی مقدس اصطلاح کو بدنام کیا جا رہا ہے اس وقت دنیا میں ہم خود اپنے طرز عمل کی وجہ سے ان اصطلاحات کی بدنامی کا ذریعہ بن گئے جہاد جب کے میں بدلتا ہے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ میں مکمل تقریر کر چکا ہوں جہاد کے مراحل پر کہ نو منزلیں ہیں جو میں نے گن کر بتائی ہیں کہ جس میں نوی منزل پر جا کر جہاد کے بنتا ہے لیکن یہ کہ ہم نے وہ باقی ساری منازل جو ہے وہ تو ذہنوں سے اوجھل نہ نفس کے خلاف جہاد ہے نہ اپنی جان اور مال کو کھپانا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے اور لوگوں پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ تمام مراحل طے کیے بغیر بس ہاتھ میں کراشن کو لیجے یا کچھ اور ہتھیار لیجے اور اللہ کی راہ میں آپ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل کھڑے ہوئے یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جہاد کو اور قتال فی سبیل اللہ کے اصطلاحات کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن رہی ہے لیکن یہ کہ ان تمام مراحل سے ہو کر ان تمام منزلوں سے گزر کر جب جہاد کےتال کی شکل اختیار کرتا ہے تو وہ قتال نوع انسانی کے لیے اس رحمت ہے اسی سے در حقیقت اصل سعادت جو ہے انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ سعادت شہادت بھی اور دنیا میں خیر اور برکت اور امن اور سکون اور عدل اور انصاف اور قسط پر مبنی نظام اس کو قائم ہوتا ہے اس کتاب کے ذریعے سے بہرحال یہاں اس سورہ مبارکہ میں اس کو پہلے قدم پر رکھ کر گویا کہ منزل معین کر دی جس کو اس راستے پر آنا ہے اس آخری منزل کو دیکھ لیں ادھر پیش قدمی کرنی ہے جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں اگر اپنی جان عزیز ہے تو پھر یہ ہے کہ اس راستے پر آپ پہلا ہی قدم نہ رکھیے اس لیے کہ ہفتے عامال ہو جائے گا ایک آدمی چلتا ہے کچھ محنت کرتا ہے کوئی مشقت کرتا ہے کچھ اپنا وقت لگا رہا ہے کچھ بال کھپا رہا ہے کس منزل پر آ کر اور پیٹھ دکھا دیتا ہے آپ کو معلوم ہے سورج الفاظ میں صاف کہ دیا گیا ہے جو لوگ میدان جنگ سے پیٹھ دکھا دیں دو استثنا تھے وہ متحزن اور متحرف لقتال اگر تو جنگ کے مرحلہ شروع ہونے کے بعد کوئی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے پسپائی ہو رہی ہے یہ نہیں ہے کہ آدمی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ہے لیکن سٹریٹیجی کا تقاضا ہے وہ صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ ذرا پیچھے ہٹنا جسے آرڈرلی ریٹریٹ کہا جاتا ہے پسپائی ہو لیکن باضابطہ ہو نظم کے تحت ہو ڈسپلن کے تحت ہو ایک فیصلے کے تحت ہو یا یہ ہے کہ کسی اور لشکر کے ساتھ جا کر ملنا ہے متحیزن تو ان دو صورتوں کے سوا اگر صرف جان بچانے کے لیے پیٹ دکھا دی تو جو کچھ اب تک کیا کرایا تھا سب خبر ہو جائے گا اور خلود فنار جو ہے اس کی وعید آئی ہے تو اس لیے پہلے ہی قدم پر بعد کو کھول دیا گیا کہ جہاد کا ذکر بعد میں آئے گا آخری منزل کو یہاں تمہیدی حصے میں یہ چار آئے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا یہ در حقیقت تمہید بن رہی ہے جہاد اور قتال کی جو اصل دعوت آنی ہے بعد میں اس کے لیے تو یہ سب بحال معاف السماوات و معاف اللہ بہو العزیز آسمان اور زمین کی ہر شے اللہ کی تصویر و تحمید میں لگی ہوئی ہے وہ زبردست ہے کمال حکمت والا اسے کسی کے احتیاج نہیں ہے وہ غنی ہے مستغنی ہے جسے جات کرنا ہو یہ سوریہ ان میں میں آئے گی جو اگلا حصہ ہے پانچواں حصہ اس کا پہلا سبق جو ہے وہ ان کا پہلا رقو ہے ومن جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے ہمارے راستے میں وہ سمجھ لے وہ اپنے لیے کر رہا ہے اپنے بھلے کے لیے اپنی آکمت سنوارنے کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہم پر وہ کوئی احسان نہیں کر رہا اللہ تو غنی ہے اللہ کو کوئی احتیاج نہیں ہے ان اللہ غنی ان اللہ بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو قول اور عمل کا تضاد ہے یہ نہایت اللہ کے غزب کو بھڑکانے والا ہے ایمان کا دعویٰ اور ایمان کے مقتضیات ایمان کے تقاضوں سے پہلو یہ در حقیقت آخرت میں کسی اجر و ثواب کا ذریعہ نہیں بنے گا بلکہ عذاب کا اور غریف کا ذریعہ بن جائے گا ان اللہ نفی سبیلحی صفن کا انحم بنیان مرسوس اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے کہ جو جنگ کرتے ہیں ایسی صفے باندھ کر بنیان مرسوس یہ راہ سواد سواد کا مادہ آتا ہے کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جوڑ دینے کے لیے اور رسا سیسے کو بھی کہتے ہیں ویسے تو اصل میں بنیاد عمارت کو کہتے ہیں، صرف ایک دیوار کو نہیں کہتے عمارت اور عمارت میں آپ کو معلوم ہے کہ ایسے بنایا جاتا ہے کہ اینٹیں ایک دوسرے کو پوری طرح پکڑ لیں ایک ایٹ کے اوپر دوسری اینٹ نہیں رکھی جاتی آلٹرنیٹ کرتے ہیں تاکہ آپس کے اندر یہ پوری طریقے پر پیمست ہو جائے پھر یہ کہ دیواریں جو ہے اس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہوں کہ چھت پھر ان کے اوپر جو ہے قائم ہو اس اعتبار سے مضبوط عمارت جو ایک دوسرے کے لیے اس کے مختلف حصے جو ہے یش و باغ بازا جو آیا ہے حدیث کے اندر کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے موجب تقویت بن رہا ہو ایک حصہ دوسرے حصے کے لیے سہارا بن رہا ہو ایک حصہ اب دیوار اگر صرف اکیلی کھڑی ہے تو اس کے گرنے کا زیادہ اندیشہ ہے دوسری دیوار نے آ کر در حقیقت ایک اعتبار سے اسے سہارا دیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ خود بھی اپنی جگہ پر مستحکم ہو گئی لیکن ہمارے عام محاورے میں جو ترجمہ اس کا ہوتا ہے وہ پلائی ہوئی دیوار جس کا ایک نقشہ سورہ کہف میں موجود ہے حضرت ذلکرنین نے جو صد بنائی تھی جس کو عام طور پر ابھی تک صد سکندری کہا جاتا رہا اس لیے کہ تاریخ کا ہمارا مطالعہ اور معلومات اتنی محدود تھی اور ناقص تھی کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا ذالکرنین کا انتباہ کس پر کیا جائے ایک بہت بڑا فاتح جو ہے وہ صرف سکندر اعظم معروف تھا لہذا اس کو وہ صد سکندری بھی کہا گیا اور ذل کرنین جو ہے ان کو سکندر اعظم سے تعبیر کیا گیا یہ اس صدی میں جو کھدائیاں ہوئی ہیں ایران میں اور پھر ظل کی شخصیت جو ہے نکھر کر سامنے آئی ہے کہ یہ کی خورس یا سائرس یہ در حقیقت ایران کا وہ شہنشاہ تھا جس نے دو مملکتوں کو جوڑ کر ایران کی مملکت قائم کی تھی میڈیا اور پارس دو علیحدہ علیحدہ بلک تھے ان دونوں کو جمع کیا اور ایران کی عظمت کے دور کا آغاز اسی سے ہوا اسی لیے اس نے اپنے تاج میں دو سینگ لگا لیے ظلم کرنین دو سینگوں والا جس نے کہ دو ملکوں کو متحد کر کے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی یہ ہیں ضلع تو انہوں نے جو یاجوج و ماجوج کے لئے جو سب تعبیر کی تھی سورہ کاف کے اندر اس کا ذکر ہے آخری حصے میں اس میں آتا ہے کہ انہوں نے حکم دیا تھا آتونی زبر الحدیب حتا اذا ساوا بین صدفین کال الف حقا دالہ نارن کالا آتونی افری خالیہ قطرہ یہ یوں سمجھیے کہ اس دور کا یہ ایک انجینئرنگ جو ہے اس کا ایک بہت بڑا کمال ہوگا جو انہوں نے کیا ہے کہ لوہے کے تختے جو ہے جوڑے گئے برابر برابر رکھے گئے پھر ان کے نیچے آگ دہائی گئی جبکہ وہ سرخ ہو گئے آگ بن گئے خود تو اب اس کے اندر جو درمیان میں رکھنے تھے ان کو پر کیا گیا ہے پگلے ہوئے تانبے سے آتونی افری کا تو یہ گویا کہ ری انفورس کانکریٹ کا جو تصور آج دنیا میں موجود ہے کہ سیمنٹ ہے اور بجری ہے اور پھر درمیان میں وہ سراخیں جو ہے وہ لوہے کی رکھی ہوئی ہیں تو اس سے بھی کہیں زیادہ مضبوط وہ جو انہوں نے تعبیر کی تھی وہ تصور ہے جس کے تحت ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ قتال بھی ایسے ہو جیسے کہ سیشا پلائی ہوئی دیوار جیسے کہ وہ سدے سکندری کا تصور ہے جو سورہ کاف میں ہے کوئی پیچھے نہ ہٹے کوئی پشت نہ دکھائے اس لیے کہ صف جو ہوتی ہے جنگ کے اندر آج کل تو سفے خیر اور اس طرح کی نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ جبکہ دو بدو جنگ کے مراحل ہوتے تھے اصل اس میں تو صف جو ہے اس کا قائم رہنا بہت اہم ہوتا تھا رکھنا نہ پڑ جائے اس لیے کہ اگر صف کو کاٹ دیا ہے غنیم نے دشمن نے تو پھر یہ ہے کہ پسپائی کا اندیشہ ہے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار جمے رہے ڈٹے رہے جان دینے کے لیے آمادہ ہوں لیکن پوش دکھا کر جان بچا کر بھاگنے کا خیال نہ آئے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اس طور سے اپنی جانیں دینے کو تیار ہوں سن لو کہ اللہ کو تو وہ پسند ہے وہی پھر دو اشار میں آپ کو دوبارہ سنا رہا ہوں مقام بندگی دیگر مقام آشتی دیگر ز نوری سجدی خائی ز خاکی بے شزا خائی چنا خدرا نگہداری کہ بائی بے نیازی اللہ بے نیاز ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کی غنی ہے اپنی تمام بے نیازیوں کے باوجود شہادت بر وجود خود خون دوستاں خاری ان اللہفی سبیلحی صف فن کا نم بنیاد و مرسوس اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے اللہ کی راہ میں جہاد کا عزم کریں مسمم اور پھر یہ کہ یہ ارادہ دل میں رکھے اس لیے کہ ایک حدیث نبوی جو ہے وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں حضور نے فرمایا جس مسلمان کی موت واطے ہوئی اس حال میں کہ نہ اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جنگ کی نہ اس کی آرزو دل میں رکھی تو اس کی موت ایک قسم کے نفاق پر ہوئی فقط مات آلہ شروبتی منن لفاق ظاہر بات ہے جنگ ہر وقت نہیں ہوتی بہت سے صحابہ جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا اس سے پہلے کہ وہ مرحلہ حضور کی سیرت میں قتال فی سبیل اللہ کا شروع ہوتا لیکن دل میں اس کی آرزو کا ہونا یہ ایمان کی شرط لازم ہیں اگر یہ آرزو نہیں ہے تو گویا کہ وہ ایمان حقیقی نہیں ہے پھر وہ ظاہری ایمان ہے وہ قانونی ایمان ہے وہ صرف اقدار بلسان والا ایمان ہے حضور نے فرمایا کہ اس شخص کی بہت فقد ما تعالی اعلیٰ من منفاق اور اسی میں ایڈ کر لیجئے خود حضور نے جو اظہار فرمایا اپنی آرزو اور تمنا کا لوت تو انوختلا فی عبی اللہ سما ہوا سما ابتلا سم اہ ہوا سمع میری بڑی شدید خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل ہوں. پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر ایک مرتبہ مجھے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی لذت حاصل ہو پھر مجھے زندہ کیا جائے پھر میں قتل کیا جا تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو اور تمنا ہے تو جس شخص کو بھی کسی درجے میں بھی نسبت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ممکن نہیں ہے کہ اس کا سینہ اس آرزو سے خالی ہو بارک اللہ لی و لکم فی قرآر العظیم و نفاانی و یا کم